اللہ نے کیا خلق جو آدم کو میں اللہ نے کیا خلق جو آدم کو جہاں, آدم کو جہاں خدا لائے کے سجدہ جہاں کرے اللہ کیا جہاں اللہ بنا جب یہ میرا شکر کا سجدہ دل نے ہے بسد شکر کیا شکر کا سجدہ خالق کو ہے پسند بڑا شکر کا سجدہ اس واسطے ہی خلق ہوا شکر کا سجدہ کس کی ہے جب ہی دیکھ جو سجدے میں جھکی ہے اللہ کو پہلا جو ہوا شکر کا سجدہ آدم سے پہلے جس نے کیا شکر کا سجدہ آدم نے اسی سے ہی لیا شکر کا سجدہ آدم نے اسی سے ہی لیا شکر کا کو جہاں سجدوں کی رسم چلتی گئی نسل بشر میں پہ پھر ہونے لگا شکر کا سجدہ نبیوں نے مصیبت پہ کیا صبر ہمیشہ انعام جو پایا تو کیا شکر کا سجدہ پڑھتے ہوئے لوہے ہے طوفان سے گزرے طوفان کے ٹلنے پہ کیا شکر کا سجدہ پیغمبر در تھا مگر بک گیا بازار مصر میں جیسے ہی ملا تخت پڑا شکر کا سجدہ ابھی جو دربار میں حیران کھڑا تھا خالق سے ملا حکم اثا شکر کا سجدہ براہیم کی پرٹی بھی وہ اشکوں سے بھری تھی بیٹا جو ملا زندہ کہا شکر کا سجدہ قربانی کو اللہ نے دمبے سے ہے بدلاؤ ہونا ہے ابھی سب سے جدا شکر کا سجدہ سا کو بھی یہ کر کے اٹھایا گیا زندہ ایک روز دکھاؤں گا میں آپ شکر کا سجدہ اللہ جہاں میں اللہ کے گھر یہ سجدے جدا ہیں ان سب نے مصیبت میں دیا شکر کا سجدہ کے مسلے پہ صدا پوس تو بے ربی. یہ صاف بتاتی ہے یہ تھا شکر کا سجدہ یہ صاف بتاتی ہے یہ تھا کا سجدہ مصمون جنازے پہ تیروں کا برسنا برسات میں تیروں کی ہوا شکر کا سجدہ شبیر نے توحید کو منوایا ہے ایسے گاؤں کے ہے سارے میں کیا شکر کا سجدہ سردار جنا سر تسلیم کا مالک پیاسا تھا مگر کرتا رہا شکر کا سجدہ بے شیر کے لاشے کو وہ ہاتھوں پہ لیے ہے کرتا ہے تجھے پھر بھی خدا شکر کا سجدہ ہسگر کا لہو باپ نے چہرے پہ ملا ہے یوں کر کے وضو اس نے کیا شکر کا سجدہ اکبر کے کلیجے سے ہے برچی کو نکالا کرتا ہے بلا پہ کھڑا چکر کسدہ اللہ اللہ کی یاد آدم جہاں اللہ بس ایک ہی موقع تھا کہ خالق کی صدا تھی بس بستے ہوا آج ادا شکر کا سجدہ سجدے کی ادا دے کے اللہ بھی پکارا ہوگا نہ کبھی ایسا عدا شکر کا سجدہ ہے میری خدائی کا بھرم ان کے ہی سجدے کرتے ہیں یہی مجھ کو کھڑا شکر کا سجدہ شبیر کے سجدے میں خدا مہو ہوا ہے دیتا ہے خدا کو بھی مزہ شکر کا سجدا بکھرے پڑے ہیں رن میں جو ایک کے ٹکڑے ہر ٹکڑے پہ جھک جھک کے شکر کا سجدہ سر پیٹ کے قدموں سے لپٹتا رہا پانی کرتی رہی رازو کی انا شکر کا سجدہ بچی ہے مگر یہ بھی تو راضی کا رضا ہے شکینہ نے تماچو پہ کیا شکر کا سجدہ سجاد کے سجدے کو ہے سجدوں کا بھی سجدہ بازار میں قیامتھی بپا شکر کا سجدہ اللہ نے کیا خلق آدم جہاں میں اللہ آجم جہانے درسن بستا یہ ذہنت کی صدا کی مالک جو ہے یہ تیری رضا شکر کا سجدہ یہ مات منوہ تشکر کے لیے ہے قسمت میں کہاں سب کے لکھا شکر کا سجدہ ارے ماں تمہیں شبیر میں آ شکر کا سجدہ سمجھو تو یہ ہے کو بلا شکر کا سجدہ زنجیر کی آزا میں بزو کر کے لہو سے زنجیر کی ازاؤں میں بزو کر کے لہو سے دیکھو ہے سرے بز میں آزاد شکر کا سجدہ گر آل محمد سے ہے کچھ عشق کا کداب لازم ہے جبی پر تو سجا شکر کا سجدار اللہ کو جہاں اللہ اسے بخشیش کی امیدیں ہیں تجھے پر کیوں کر ہے تجھے بھول گیا شکر کا سجدا ہے ماتمی کر تو بھی ذرا شکر کا سجدہ لے بنتے پیم کی دعا شکر کا سجدہ شبیر کا ہر زخم تجھے یاد ہے لیکن کیوں اس کا فراموش کیا شکر کا سجدہ اکبر کی آزان سن کے بھی کیوں یاد نہیں ہے جو دستے غریبا میں ہوا شکر کا سجدہ دن رات ہے نگران تیرا حجت دوران کر دیتا ہے پھر بھی تو قضا شکر کا سجدہ ماتن ہو مسلح تر ہو راضی ہے شافع محشر کی شفا شکر کا سجدہ سب نے لکھا اور مقدس نے پڑھا ہے مقبول یہ کر لے اے خدا شکر کا سجدہ شکر کا سجدہ